بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر کے ساتھ سرور منیر راؤ آپ کے سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے رپورٹنگ کی تعریف اس کی کلاسیفیکیشنس کائنڈز کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی جس میں سبجیکٹ وائز کائنڈز تھی اور میڈیا وائز کائنڈز تھیں اور کچھ کلاسفکیشنس بھی تھیں امید ہے وہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہوں گی آج ہم ریپورٹنگ کے اسی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور کلاسفکیشنس یا اکسام کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہم رپورٹنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس اور اس کے بیسک رولس پر بھی بات کریں گے تو ریپورٹنگ کائنٹس کے حوالے سے میں آپ کو ایک تخصیص اور بتا دوں وہ یہ ہے کہ ریپورٹنگ آج کے دور میں دو طرح کی ہوتی ہیں اور یہ جو دو طرح کی رپورٹنگ ہے اس میں ایک لائیو رپورٹنگ ہے اور ایک ریکارڈڈ رپورٹنگ ہے ریکارڈڈ رپورٹنگ کیا ہے ریکارڈ رپورٹنگ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے وہ رپورٹنگ اگر ٹیلی ویژن کے لیے ہے یا ریڈیو کے لیے ہے تو اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو نشر کیا جاتا ہے یا براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے لیکن لائیو ریپورٹنگ رپورٹنگ وہ ہوتی ہے جو انسٹنٹ رپورٹنگ ہوتی ہے فوری رپورٹنگ ہوتی ہے اور اسی جگہ سے اسی حالت میں جہاں آپ موجود ہیں اسی کیفیت میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈڈ رپورٹنگ میں آپ کے پاس یہ اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی لفظ غلط بول جائیں کوئی فیکٹ مس کوٹ کر جائیں یا آپ کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو آپ اس کو دوبارہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بیان کر سکتے ہیں جبکہ لائیو رپورٹنگ میں مشکل یہی درپیش ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایک دفعہ کہہ دیا وہی آن ایئر چلا گیا اگر آپ نے کوئی فیکٹ غلط بیان کر دیا تو آپ کو اس کی درستگی کا موقع کم ملتا ہے لیکن اگر لائیو رپورٹنگ کے دوران آپ کو یہ احساس ہو جائے یا آپ کو کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ آپ نے کوئی چیز درست بیان نہیں کی تو آپ اسی لائیو رپورٹنگ کے دوران چیز کی تصحیح کر سکتے ہیں اس کی درستگی کر سکتے ہیں اور پہلی چیز کی تردید کر سکتے ہیں اپنی بھول کو تسلیم کر سکتے ہیں لائیو رپورٹنگ کے لیے تیاری کے پیرامیٹرس ڈیفرنٹ ہیں ریکارڈنگ کے لیے رپورٹنگ جو کی جائے اس کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں ریکارڈنگ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ پلان کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کہاں پہنچنا ہے اکوپمنٹ کون سا لے کر جانا ہے اور چیزیں طے ہوتی ہیں حقائق اور معلومات آپ نے پہلے اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ رپورٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں اگر آپ فیل کریں کہ اس میں کوئی تشنگی ہے کوئی کمی ہے تو آپ پھر دوبارہ گو بیک اور وہ شارٹس ریکارڈ کر سکتے ہیں ان حقائق کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے میک اپ کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں لیکن لائیو رپورٹنگ میں یہ چیزیں آپ کو ملنا مشکل ہیں آپ نے جس کیفیت میں ہے جس لباس میں ہے جس حالت میں ہے آپ نے ان سب کا بیان اسی وقت کرنا ہوتا ہے لیکن ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہے کیونکہ اس میں کوئی بناوٹ کوئی طرح نہیں ہوتی آپ جیسے ہیں جہاں ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آپ کی مشاہداتی قوت آپ کی پاور آف آبزرویشن آپ میں جو بھی صلاحیت ہے گفتگو کی وہ آپ فوراً ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے لائیو رپورٹنگ کا لائیو رپورٹنگ میں حقیقت بیانی یا کریڈیبلٹی گیپ کا امکان کم ہوتا ہے کریڈیبلٹی گیپ اردو میں اس کو مواصلاتی بہت کہتے ہیں یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اور اگلا جو سمجھ رہا ہے اس کے درمیان کوئی خلا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اگر ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں اس کا امپیکٹ بہتر کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں گرافکس کی مدد لے سکتے ہیں سلائیڈز بنا سکتے ہیں پاور پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں فلیش بیک پہ آپ کوئی پرانی فلم دکھا سکتے ہیں فیکٹس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اور بہت سے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں لیکن لائیو رپورٹنگ کا سب سے بہتر پہلو یہی ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جیسے سمپلی اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں اگرچہ یہ ایک لیکچر ہے اور یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا لیکن اگر یہ لیکچر لائیو جا رہا ہو تو میں نے اگر کوئی فیکٹ غلط بھی بیان کر دیا ہے تو آپ فورن نوٹس کر لیں گے کہ یہ چیز درست نہیں بتائی گئی اور اگر میں اس کی تصحیح نہیں کروں گا تو آپ کہیں گے کہ حقائق صحیح پیش نہیں کیے گئے لیکن اگر یہی چیز ریکارڈ ہو کر میں اس کو دوبارہ ری پلے کر کے دیکھوں اور آپ تک یہ لیکچر آنے سے پہلے اگر میں نے اس کو ریویو کیا ہوا ہو تو پھر مجھے یہ اپرچونٹی ہوگی کہ میں اس میں اگر میں نے کوئی نقطہ غلط بیان کر دیا تو میں ری ریکارڈ کر سکتا ہوں اور میں پاور پوائنٹ اور سلائیڈ پروجیکٹر کی مدد سے میں نے جن نکات کا ذکر کیا ہے اس کو میں مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں تو ریکارڈڈ میٹیریل اور لائیو میٹیریل میں یہی فرق ہے اور لائیو رپورٹنگ وہی رپورٹر کر سکتے ہیں جن کو کیمرہ کو فیس کرنے کا تجربہ ہو یا مائک کے سامنے پرفارم انہوں نے کیا ہو یا ان میں یہ صلاحیت ہو کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بیان کریں جیسے میں ایک سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے پس منظر میں یا میرے دائیں میرے بائیں جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوں گے کہ یہ شخص جہاں کھڑا ہے اس کے پس منظر میں دیوار ہے سمندر کا سین ہے کھڑکی ہے میز ہے کرسی ہے اس کا لباس کیسا ہے تو یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر میں یہ بیان کرنا شروع کر دوں کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میز کیسی ہے یہ کرسی کا رنگ کیا ہے میرے لباس کا رنگ کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر میں لائیو بیان کر رہا ہوں تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوگا لیکن اگر میں بیان کرتے ہوئے کوئی رنگ غلط بیان کر جاؤں کسی لفظ کا وہ مطلب آپ تک نہ پہنچے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں تو ریکارڈنگ میں مجھے یہ چانس ہوگا کہ میں اس کو دوبارہ بیان کر دوں تو اس طرح لائیو رپورٹنگ اور ریکارڈڈ رپورٹنگ کا بنیادی فرق یہی ہے یہاں میں آپ کو ایک دو پوائنٹس اور بھی بتانا چاہتا ہوں ان کی طرف بھی آپ خصوصی توجہ دیں سم بیسک رولس نیور لیو یور اور لیپ ٹاپ ان اٹینڈیڈ بیکوز اف یو لوز اٹ ہاؤ کین یو ورک اگر آپ رپورٹر ہیں آپ کے ساتھ کیمرہ ہے کیمرہ مین اس کو آپریٹ کر رہا ہو یا ایز رپورٹر آپ خود اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے جس کے ذریعے آپ نے خبر بنانی ہے ٹیکسٹ تیار کرنا ہے اور آج کے دور میں لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ کنڈینسڈ فارم میں جو ویڈیو میٹیریل ہے وہ بھی آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں تو لیپ ٹاپ بھی آپ کا اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم کیمرہ ہے اسی طرح آپ کا سیل فون بھی اتنا ہی اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی آپ کی کمیونیکیشن لنک ہے تو لیپ ٹاپ کیمرہ اور سیل فون یا موبائل فون کمیونیکیشن ٹول ان تینوں چیزوں کو آپ نے فیلڈ میں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا آپ کسی بھی مصروفیت میں ہوں آپ کی نظر ان پر ہو اور آپ اس کی توجہ رکھیں کیونکہ اگر آپ کا کیمرہ فیلڈ میں گم ہو گیا آپ کا لیپ ٹاپ مس ہو گیا یا آپ اپنا سیل فون کہیں بھول گئے تو یاد رکھیں آپ ان تینوں میں سے ایک چیز بھی اگر لوز کرتے ہیں تو یو کین ناٹ بی ایبل ٹو ٹرانسمٹ یور مٹیریل تو بی کیئرفل اباؤٹ یور فون تو ان کی طرف خاص توجہ دیں ورنہ آپ کبھی بھی فیلڈ میں رپورٹنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے کیپ یور لیپ ٹاپ سیل آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر آپ کے کیمرے کی بیٹریز ڈسچارج ہو جائے اور چارج بیٹریز آپ کے پاس نہ ہو اضافی بیٹری نہ ہوں تو کسی بھی وجہ سے آپ کو ری ریکارڈ کرنا پڑے یا اوریجنل مٹیریل بھی اگر ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کی بیٹری ختم ہوگی تو آپ تو ویڈیو امیج تو نہیں ریکارڈ کر سکتے اسی طرح لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی چارج ہونی چاہیے کیونکہ ممکن ہے آپ کو وہاں وہ الیکٹریسٹی کی سہولت حاصل نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ کنیکشن لگا کے لیپ استعمال کر لیں. اسی طرح سیل کی بیٹری اس کی بھی مختلف ڈیوریشن ہوتی ہے اینڈ یو مسٹ بی ویل اویئر آف کہ آپ کے سیل فون کی بیٹری دو گھنٹے چل سکتی ہے چوبیس گھنٹے چل سکتی ہے یا آٹھ گھنٹے تو اس کو بھی چارج رکھیں کیونکہ دیر نو no such ایکسکیوز کہ جی بیٹری ڈسچارج ہو گئی تھی یا میرے پاس بیٹری نہیں تھی اس لیے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا یا میں ٹیلی فون میں بیٹری ختم ہو گئی تھی میں آپ کو خبر نہیں دے سکا یا باقی چیزیں تو ٹھیک تھی لیکن لیپ ٹاپ کی بیٹری نہ ہونے سے یا ڈسچارج ہونے سے میں ویڈیو میٹیریل نہیں بھیج سکا میں اپنا ٹیکسٹ نہیں بھیج سکا تو ڈیڈ بیٹریز کین نیور بی این ایکسکیوز فار اینی پروفیشنل رپورٹر اف یو آر اے بیٹ رپورٹر اسپیشلٹی رپورٹر آر یو آر اے جرل رپورٹر پلیز مائنڈ دیٹ آل دا بیٹریز آف یور کیمرا لیپ ٹاپ سیل فون شوڈ بی اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا بیٹریز آپ کی گاڑی میں رکھی ہوں یا آپ کے کیریئنگ بیگ میں ہو یا ایسے پلیس پر ہوں کہ انٹ آر اے فیو منٹ نوٹس یو کین گیٹ دم کیونکہ فیلڈ میں جب آپ خاص طور پر جب آپ ہیزرڈس زون میں کوریج کر رہے ہوں تو آپ کے پاس ایکسٹرا بیٹریز کا ہونا ضروری ہے یہ رپورٹنگ میں کامیابی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے اس کے ساتھ کچھ اور نکات بھی ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں جو آپ کو ہیلپ دیں گے وین یو آر گوئنگ ٹو کور اینی ایونٹ ان دا فیلڈ پلان اپروپریٹلی اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ سم تھنگ آسک فار اے کلیریفکیشن ایگزامشن کل مور جرنلسٹ ایوری ایئر دین اینی ادر نیچرل کاز آپ جب فیلڈ میں جائیں تو پلاننگ کر کے جائیں این پلاننگ وڈ بی اے فیٹل فار یو اگر آپ نے منصوبہ بندی پراپر نہیں کی حکمت عملی طے نہیں کی آپ کو جگہ کا صحیح پتہ نہیں آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں ہے آپ موقع پر وقت پر نہیں پہنچ سکے جن لوگوں کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے یا جو اس ایونٹ کو کور کرنا ہے اس کے ایونٹ ہونے کے بعد پہنچتے ہیں تو اٹس ای ایل پلاننگ اور اس کا کوئی کیوز نہیں ہوتا آپ نے ایزیوم بھی نہیں کرنا اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو کلیریفائی کریں اس کی وضاحت پوچھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے ایک تصور نہیں کرنا ایزمشن نہیں ڈالنی کہ آپ ایک خبر لینے گئے ہیں اور وہاں آپ کو ہاف کوکڈ چیزیں ملیں آپ نے زیوم کر لیا کہ مجھے سب کچھ مل گیا اور ان چیزوں پر جا کے آپ نے رپورٹ بنا لی بعد میں پتا چلا کہ وہ تو چیزیں مکمل نہیں تھی آپ نے اپنے انداز میں چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے مس کوٹ کر دی چیزیں تو یہ ایک اچھے رپورٹر کی علامت نہیں ہوتی اس لیے ایزمپشنس پہ آپ نے کوئی خبر فائل نہیں کرنی بلکہ آپ کو اس چیز کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کا کرکس ہے جو اس کا تھیم ہے جو اس کا ون لائنر ہے جو جس بنیاد پر وہ خبر بن رہی ہے اس چیز کو سمجھیں ایزمپشنس پہ نہیں حقائق کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ نوٹ رکھیں جو ایکسی اور حقائق کے ضروری ہے وہ کیا چیز ہے وہ بھی نوٹ کر لیں بیس کے ایکٹیکل چیک فیکٹس ٹو میک شیور دیٹ دے آر کریکٹ اے سنگل سورس آف انفارمیشن از این ٹو ڈیزاسٹر آپ نے حقائق کی تصدیق کرنی ہے آپ کو کسی واقعے کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کسی فیصلے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے تو آپ نے فوراً ہی اس کو فائل نہیں کرنا جسٹ کاؤنٹر چیک دا فیکٹس اگر آپ کاؤنٹر چیک نہیں کریں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر اس خبر کی تردید آ گئی یا حقائق کے منافی پائی گئی تو یو may lose your job and your channel or newspaper would be distributed تو آلویز ٹیک کیئر یور پرائڈ یور فیوچر یور کریڈیبلٹی ایز ویل ایز the اسٹیکس آف دی انسٹیٹیوشن یو آر آپ کو اسی ادارے اسی چینل اور اسی اخبار کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس اخبار نے یہ خبر غلط دی اس چینل سے یہ خبر حقائق پر مبنی نہیں تھی دی آپ نے ہوگی ڈس ریپیوٹ چینل ہو رہا ہوگا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حقائق کی تصدیق ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ, ساتھ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن دیٹ از آلسو ویری امپارٹینٹ اینڈ دیٹ از بیسٹ اباؤٹ ڈیڈ لائنس اینڈ ٹائم آپ جس اسائنمنٹ پر بھی جا رہے ہیں اس کی خبر آپ نے بر وقت دینی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وقت پر کوئی کام نہ کیا جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے لیے وقت متعین ہے کہ فجر کس وقت ہونی ہے زہر کس وقت ہونی ہے اثر کس وقت ہونی ہے عشاء کس وقت ہونی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فجر کی نماز زہر کے وقت پڑھ لیں اور زہر کی نماز عشاء کے وقت پڑھ لیں سزا تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن بر وقت وہ شمار نہیں ہوتی اسی طرح کرسچن اسٹوڈینٹس کو پتا ہے کہ وہ سنڈے کے دن چرچ میں جاتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ سنڈے کی عبادت وہ منڈے کے دن کر لیں تو جب ریلیجس ریچولس جو ہیں ان کے لیے اور جو ارکان دین ہیں ان کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں اسی طرح خبروں کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ ان کا اگر بلٹن ٹائم ہو گیا خبر کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے بلٹن ٹائم کے بعد خبر دیتے ہیں دوسرے چینلز کے بعد خبر دیتے ہیں تو آپ ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کر رہے یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں یہ جرنلزم میں ایک صحافی یا رپورٹر یا ایڈیٹر کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں ڈیڈ لائنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں جا کر کام نے ختم ہونا ہے اگر اس پوائنٹ پر وہ کام ختم نہیں ہوتا تو اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی جو حقیقت میں ہے ٹیک کیئر آف اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نوٹ کریں یہ آپ کو اس فیلڈ میں ہمیشہ کام دیں گی اینڈ دے آر ریڈ نیوز and اینڈ انٹرنیٹ اسٹے ٹینڈ ان بیک یو نیور نو وٹ کائنڈ آف اسٹوری یو ول ہیو ٹو آپ یہ چیز یاد رکھیں اگنورینس لا علمی کوئی وجہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس وجہ سے کسی کو معاف کر دیا جائے when you are in a نیوز بزنس ignorance is no excuse اس لیے آپ کو ایونٹس جو اس وقت دنیا میں رونما ہو رہے ہیں آپ کی بیچ پہ رونما ہو رہے ہیں آپ کی عمومی رپورٹنگ کے حوالے سے رونما ہو رہے ہیں یا جو رفتار زمانے کی چل رہی ہے آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ نے اس رفتار کے ساتھ چلنے کے قابل خود کو نہ بنایا تو آپ کبھی صحافی نہیں بن سکتے صحافی کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے اور وقت جو ہے وہی آپ کو خبر دیتا ہے اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے وقت پر نہیں پہنچ رہے وقت پر خبر نہیں دے رہے موقع پر وقت پر نہیں پہنچ رہے یو ول بی اے لوزر یو کو گینر ہونا ہے لوزر نہیں ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علاقائی مقامی بین الاقوامی جو حالات ہیں ان سے ہو. آپ اگر اخبارات نہیں پڑھتے آپ اگر ویب نہیں کھولتے انٹرنیٹ پہ نہیں جاتے ریڈیو نہیں سنتے بک ریڈنگ نہیں کرتے لائبریریز کو وزٹ نہیں کرتے پڑے لکھے لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے سیاست دانوں سے نہیں ملتے تو آپ اس فیلڈ میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے رپورٹر یو مسٹ ریڈ ریڈ ریڈ نیوز پیپر بکس ویب انٹرنیٹ میٹ پیپل میٹ پیپل میٹ پیپل آل سارٹ آف پیپل غریب آدمیوں کو ملیں متوسط درجے کے طبقے کے لوگوں کو ملیں اومرا کو جب موقع ملے ضرور ملیں بزنس مین کو ملیں تاجر کو ملیں صنعت کار کو ملیں طالب علم کو ملیں جیل میں جا کر قیدیوں سے ملیں جیلر سے ملیں غرضے کے دنیا میں جتنی قسم کے پیشے ہیں جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے اس کو ضرور جا کر ایس کریں اور وہاں جا کر آپ خبریں ڈھونڈیں لوگوں سے معلومات حاصل کریں کتابوں سے حاصل کریں اخبارات سے حاصل کریں نئی ٹیکنالوجیز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کا مطالعہ کریں اگر آپ ویل well اویئر نہیں ہیں اور آپ کو چیزوں کے پس منظر کا پتہ نہیں ہے ان کے اثرات کا پتہ نہیں ہے اور مختلف ملکوں کے درمیان تعلقات ان کے معاملات ان کے اختلافات ان کے ایشوز کا ادراک نہیں ہے تو آپ اچھی خبر فائل نہیں کر سکیں گے شخصیات کے بارے میں پڑھیں آپ کو جس فیلڈ پہ رپورٹنگ کے لیے بھیجا جائے اس فیلڈ میں جو اچھے اچھے رپورٹر گزرے ہیں انہوں نے جو لینڈ مارکس کی ہیں ایکسکلوسو اسٹوریز دیے ان کو پڑھیں ان سب کو پڑھنے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور فیوچر میں آپ ایک بہت اچھے رپورٹر کے طور پر نمایاں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اور جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ڈوز اینڈ وین ایور پاسبل ایبریویشنز شوڈ بی ایوائڈیڈ رومن نمبرس آپ نے خبروں میں ایبریویشنس کا استعمال نہیں کرنا انتہائی مجبوری میں آپ ایبریویشنس کا استعمال کریں ایبریویشنس وہی استعمال کریں جن ایبریویشنس کو لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں اسی طرح خبروں میں رومن جیسے ون رومن ایک لائن سیدھی ڈالی آپ نے رومن ون بن گیا ٹو میں دو اسٹریٹ لائنیں آ گئیں three میں تین اسٹریٹ لائنز آ گئیں. تو یہ رومنس میں فور میں ایک سنگل لائن اور وی بن گیا یہ فور بن گیا لیکن خبریں لکھتے ہوئے اگر آپ پرنٹ میڈیا کے لیے خبریں لکھ رہے ہیں یا ٹیلی ویژن پر آپ کوئی سلائڈ میں کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو یہ پوائنٹس ون ٹو تھری فور رومن میں نہیں لکھیں آپ ایک دو تین چار لکھیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہوتا ہے اگر آپ اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں تو او این ای ون لکھیں ٹی ڈبلو او ٹو لکھیں ٹی ایچ آر ڈبل ای تھری ایف او یو آر فور لکھیں اسی طرح اردو میں الف یے کاف ایک دال وا دو تین چار پانچ چھ اسی طرح لکھیں لیکن اگر آپ رومن لکھیں گے تو پھر خبر میں وہ جان اور وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو اس لیے آپ نے رومنس بھی خبروں میں نہیں لکھنا اور ایبریشن سے بھی حت المکدور اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں یا بیسک رولز میں آپ کو کام آئے گا مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر آر پرمیزبل بٹ ایم ایس پروف پی آر او ایف اے ڈبل ایس ٹی اسٹینٹ اینڈ ڈائریکٹر کا مخفف یا ایبریویشن ہے ڈی آئی آر ناٹ الاؤڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب خبر لکھنی ہے تو مسٹر ایم آر نہیں لکھنا پورا آپ مسٹر Mr. لکھیں مسز بھی آپ نے ایبریویشن میں نہیں لکھنا پوری طرح لکھنا ہے ڈاکٹر کو پورا لکھیں ڈی او سی ٹی آر ڈاکٹر ویسے ڈی آر بھی پرمیزبل ہے لیکن بہتر ہے آپ پورا ڈاکٹر لکھیں پروفیسر کی بھی پوری سپیلنگ لکھیں اسسٹینٹ کی بھی پوری اسپیلنگ لکھیں ڈائریکٹر کی بھی ڈی آئی آر ای سی ٹی آر ڈائریکٹر پورا لکھیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی ان خبروں کی تحریر کرتے ہوئے نیکسٹ پوائنٹ ہے سکس تھاؤزینڈ اینڈ ٹوینٹی تھری از اوکے بٹ سکس پوائنٹ زیرو ٹو تھری از ناٹ گڈ اسی طرح تھری ملین ایٹ ہنڈریڈ از اوکے بٹ تھری پوائنٹ زیرو ایٹ بلین اوکے لیکن اگر آپ لکھیں ایٹ پوائنٹ سکس ڈبل زیرو پوائنٹ ٹریپل زیرو پوائنٹ ٹریپل زیرو ناٹ گڈ یوز فیگر فار ٹین اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ ایبریویشنس خبر لکھیں گے تو ایمبیگوٹی رہے گی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا وہ جا کے پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے سب کو علم نہیں ہوتا خبر کامن مین تک بھی جاتی ہے اور ایکسپرٹ تک بھی جاتی ہے ایکسپرٹ کو تو ایبریویشن سمجھ آ جائے گی لیکن کامن مین کو ایبریویشن سمجھ نہیں آتی اس لیے کامن مین زیادہ ہوتے ہیں ایکسپرٹ کم ہوتے ہیں تو آپ کو سب کا خیال رکھنا ہے اور خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے. اس لیے ایبریویشن کو اوائڈ کریں اسی طرح رومنس کو اوائڈ کریں فگرز میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ تھاؤزینڈ لکھ سکتے ہیں بلین لکھ سکتے ہیں ملین لکھ سکتے ہیں لیکن آپ فگرز میں آداد و شمار الفابیٹکلی تو اگر آپ پورا فکرا لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آداد و شمار میں آٹھ کے ساتھ دو سفریں ڈال دیں پھر پیسوں کی سفریں ڈالیں تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو گڈ جرنلسٹ آلویز ٹیک کیئر آف اور اب ہم نیوز رپورٹنگ کے اسی لیکچر کے حوالے سے جو ہم ابھی جن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں میں ایک طرف اور آپ کو لے چلتا ہوں دوز آر کال دا پرنسپلز آف گڈ رائٹنگ رائٹ ان ورڈس تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے حروف میں لکھنا ہے آداد و شمار میں فرس میں نہیں لکھنا ہنسوں میں نہیں لکھنا حروف میں لکھنا ہے اس سے بہتر کمیونیکیشن ہوگی اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے ڈیپ سینٹنس شارٹ آن ایوریج یعنی آپ نے اپنے فکروں کو مختصر رکھنا ہے زیادہ لمبے فکرے نہیں لکھنے زیادہ لمبے فکرے لکھنا یا بولنا دونوں فکرے میں مغالتا پیدا کرتے ہیں آپ ایک فکرے میں ایک میسج دے سکتے ہیں ایک پوائنٹ دے سکتے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ آپ لمبا فکرہ لکھیں تو اس میں دو پوائنٹس آئیں گے سمجھنے میں مشکل ہوگی یا لمبے فقرے میں پھر غیر ضروری الفاظ آ جاتے ہیں چاہے بولنے میں ہو یا لکھنے میں ہو تو سینٹنس آپ شارٹ لکھیں مختصر لکھیں ٹو دی پوائنٹ لکھیں اسی طرح جب آپ آن کیمرا رپورٹنگ کر رہے ہوں یا ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہوں تو آپ کے فکرے چھوٹے ہونے چاہئیں ان کی بندش مختصر ہونی چاہیے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کریں اپروپریٹ ورڈز لکھیں تاکہ خبر کی کمیونیکیشن کوک شارپ اور اسپیڈی ہو تو آلویز ٹیک کیئر دیٹ یو ہیو ٹو رائٹ شارٹ سینٹینس تاکہ میسج آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئے اور نیکسٹ پوائنٹ ہے رائٹ دا وے یو ٹاک خاص طور پر آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو آپ نے انداز وہ اختیار کرنا ہے کہ وہ بیانیاں نہ ہو وہ کمیونکیٹیو ہو آپ نے تحریر نہیں لکھنی کہ کوئی شخص اس کو پڑھ رہا ہو بلکہ وہ سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو جب کوئی شخص سنتا یا دیکھتا ہے تو وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے جیسے آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کے لکھنے کا انداز ٹیلیویژن اور ریڈیو کے حوالے سے لکھنے والا سننے والا اور بات کرنے والا ہو بیاں انداز نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیں رائٹ ٹو ایکسپریس ناٹ ٹو امپریس ایکسپریس اور امپریس بڑا ردم ہے ان دونوں میں آپ نے جو تحریر لکھنی ہے یا جو رپورٹنگ ٹیلی ویژن اور مائک پہ کرنی ہے یا اخبار کے لیے کرنی ہے تو اس کا مقصد آپ نے ایکسپریس کرنا ہے امپریس نہیں کرنا آپ نے اپنی علمیت نہیں جھاڑنی آپ نے بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہیں کرنے آپ نے ایسے الفاظ نہیں لانے جس کا مطلب ہی لوگوں کو نہ ہے اور آپ اپنی علمیت جھاڑ رہے ہوں تو آپ نے لوگوں کو اس خبر کی وضاحت کرنی ہے اس کا طرز بیان ایسا رکھنا ہے کہ وہ ان کو سمجھ آ جائے آپ نے یہ نہیں شو کرنا اپنے خبر کی تحریر سے اور اپنے خبر کے بیان سے اپنی ٹیلی ویژن رپورٹنگ سے یا مائک کی ریڈیو کی رپورٹنگ سے کہ آپ دوسروں کو یہ تاثر دے رہے ہوں کہ آپ بڑے با علم ہیں آپ کو بڑے بڑے مشکل الفاظ آتے ہیں تو ڈونٹ ٹرائی ٹو امپریس دیم اونلی ایکسپریس دیم اور ان کو کمیونکیٹ کریں تو اس فارملے کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ پریکٹیکل اینڈ پاپولر جرنلسٹ ڈونٹ امپریس پیپل بٹ ایکسپریس دی فیکٹس پریفر دا سمپل ٹو دا کامپلیکس مثلاً آپ نے مشکل چیزوں کو آسان انداز میں بیان کرنا ہے سادگی سے بیان کرنا ہے آپ نے ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا کہ جن کا مطلب ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پریشان ہو جائیں مثلاً آپ اگر کہیں کہ دونوں صدور نے یا دونوں وزرائے اعظم جب ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے مسافہ کیا مسافہ اردو کا ایک اچھا لفظ ہے لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ دونوں رہنماؤں نے ہاتھ ملائے تو وہ سب کو سمجھ آ جائے گا اسی طرح اردو کا ایک لفظ ہے معانکہ کرنا کہ دونوں حکمرانوں نے معانکہ کیا معانکا کہتے ہیں گلے ملنے کو جب وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اب اگر آپ خبر میں کہیں کہ دونوں حکمرانوں نے معانکہ کیا تو اگر آپ کا ویژل نظر آ رہا ہے تو شاید وہ سمجھ جائیں گے آپ گلے ملنے کو کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں یا ریڈیو ٹی وی پر بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ دونوں حکمران ایک دوسرے سے گلے ملے یا گلے ملے تو زیادہ بہتر کمیونیکیشن ہے نا تو اسی لیے آپ کو آسان اور سادہ الفاظ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کی خبر اگر ایک کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے یقینی طور پر تو تھرڈ لوگ مسافہ اور معانقا نہیں سمجھ سکیں گے لیکن اگر آپ ان کو گلے ملنا کہہ دیں یا ہاتھ ملانا کہہ دیں تو آپ کے ایک کروڑ کے ایک کروڑ عوام جو خبر پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان سب کو کمیونیکیٹ ہو جائے گا تو آپ بتائیے آپ یہاں پر اپنا امپریشن سادہ الفاظ میں بیان کرنے سے زیادہ کمیونیکیٹو شمار ہوں گے تو آلویز ٹیک کیئر وین یو رپورٹنگ فار ریڈیو اخبار آر ایون انٹرنیٹ آر ویب ڈونٹ امپریس بٹ ایکسپریس ڈونٹ یوز ڈیفیکلٹ ورڈ سمپل اور سادہ الفاظ استعمال کریں اب ایک اور پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لئے چلتا ہوں پریفر دا فیملیئر آپ غیر ضروری الفاظ کا استعمال بھی نہ کریں خبر میں ایگزجریشن اور مبالغہ آرائی سے پرہیز کریں تو آپ نے غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کرنا ہے کیونکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا سوائے آپ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا اگر آپ غیر ضروری الفاظ بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے کولیکٹو وزڈم یا کامن وزڈم ہر شخص میں ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے تو اس لیے خبر کے لیے جتنے الفاظ کی ضرورت ہے آپ اتنے ہی الفاظ استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس اور ہیں پٹ ایکشن ان یور یوز یور ریڈرز ان ود یور ریڈرز ایکسپیرئنس میک فل یوز آف دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں یہ بڑی مائنر اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں نا کامیابی کا زینا ناکامی کی زینوں سے مل کر بنتا ہے اور اگر آپ ٹاپ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلا اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر ٹاپ پر آپ پہنچ جائیں اسی طرح ایک رپورٹر کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور جو رپورٹر ان چھوٹی چھوٹی مائنر چیزوں کا خیال رکھتا ہے الٹیمیٹلی وہ اس کی زندگی کا یا پروفیشنل لائف کا خاصا بن جاتے ہیں اس کی شخصیت کے کریکٹرسٹکس میں اس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کا خود بخود اس کو ادراک ہونے لگ جاتا ہے جیسے آپ کو اندازہ ہو کہ جب آپ پہلی دفعہ کار چلانا سیکھیں تو آپ کو دیکھنا تو سامنے ہوتا ہے لیکن کبھی آپ کی نظر گیئر کی طرف چلی جاتی ہے کبھی آپ بریک کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میرا پاؤں صحیح لگا ہے کہ نہیں کبھی ایکسیلیٹر کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی کلچ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کو مہارت ہو جاتی ہے تو آپ روڈ پہ جب آتے ہیں تو آپ لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ خود بخود غیر شعوری طور پر گیئر چینج کر رہے ہیں سپیڈ بڑھا رہے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے محاورہ ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ کبھی ٹائپنگ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوں یا کمپیوٹر استعمال کرنا ہو تو شروع میں جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہر کی پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اے بی سی ڈی یا الف بے پے ون ٹو تھری کہاں ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کو اس میں مہارت ہو جاتی ہے تو آپ کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اسکرین کی طرف اور ٹائپ کرتے چلے جاتے ہیں لیپ ٹاپ پر ہیں یا کمپیوٹر پہ ہیں آپ ساری چیز کو خود بخود کر لیتے ہیں اسی طرح وین یو آر اینٹرنگ ان جرنلزم تو پہلے دن ہی سب چیزیں نہیں آ جاتی یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں جرنلزم کی یا صحافت کی یا رپورٹر کی اس کی طرف توجہ دینا بنیادی ضرورت ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں فکروں کی بندش کیا رکھنی ہے سینٹنس کتنے بڑے ہونے چاہیے حقائق کو کس طرح ڈھونڈنا ہے یہ بظاہر تو کتابی باتیں ہیں ساری لیکن عملی زندگی میں اگر یہ آپ کے بیک آف مائنڈ پر ہوں تو آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوتی اگر یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کر لی ہیں ان چیزوں کی اہمیت سے آپ شناسہ ہیں اور جب آپ اس فیلڈ میں ان ہی ہوتے ہیں جرنلزم کی صحافت کی یا رپورٹنگ کی یا ڈیسک پہ بیٹھ کے آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو ان سب چیزوں کی اہمیت کا ادراک ہے سمجھ ہے تو یہ چیزیں آپ کے شعور میں آنے کے بعد تہتو شعور میں چلی جاتی ہیں جس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں اور جب چیزیں سب کانشس میں ہوں تہت شعور میں ہوں تو پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود بخود اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک اچھے رپورٹر کو جب وہ اس شعبے میں ان ہونا چاہ رہا ہو تو ان بنیادی چیزوں کو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان پر زیادہ زور کیوں دے رہا ہوں ہم آگے بڑھیں لیکن میں بار بار اس چیز کی دوہرائی اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی آپ جرنلزم کے اسٹوڈینٹ ہیں کل آپ نے جرنلزم کی فیلڈ میں جانا ہے اور جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے یہ ٹولز جو ہیں یہ جتنے آپ کو اس کا تجربہ اور اس کی اہمیت کا احساس ہوگا آپ کو وہاں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اگر کہیں جاب ملے گی آپ کا ایڈیٹر آپ کا انچارج خوش ہوگا آپ کو ان سب چیزوں کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو وہ اچھی سے اچھی اسائنمنٹ دینے کی کوشش کرے گا لیکن اگر اس کو پتا ہوگا کہ آپ ان بیسک چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں رکھتے تو آپ کو جاب تو مل جائے گی لیکن کچھ عرصہ بعد ممکن ہے آپ کو جاب سے فارغ کرنا پڑ جائے اس کو کیونکہ یہ جرنلزم شارٹ کٹ بھی ہے آپ کی فیم اور آپ کی عزت بڑھانے کا اسی طرح یہ آپ کو گرا بھی دیتا ہے اگر آپ حقائق کی طرف توجہ نہ دیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ رکھیں جس سے آپ کا فل امیج بنتا ہے تو ابھی تک ہم نے رپورٹنگ کے حوالے سے ان پہلووں کا تذکرہ کیا جس کی تفصیل ابھی تک میں نے بیان کی اب میں آپ کو بہت سی چیزوں کا ریپ اپ اور یاد دہانی کرنے کے لیے کچھ اہم پوائنٹس لکھواتا ہوں دیز آر دا ریئل پرسکرپشن اف یو وانٹ ٹو بی رپورٹر رپورٹر ہو ان ہز تو یہ رپورٹنگ کی کچھ ایسی خصوصیات ٹریٹس ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں اور یہ ایسی ڈسٹنگ چیزیں ہیں اگر ان کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ رپورٹنگ میں کبھی مار نہیں کھائیں گے ڈسٹنگوش کریکٹرسٹکس اینڈ کوالٹیز آف گڈ رپورٹر نمبر ون گڈ رپورٹرس سی دا ولڈ ایز دئر جرنلزم ہاؤس دا اچھے رپورٹر کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ وہ اس دنیا کو خبروں کا ایک سٹور ہاؤس سمجھتا ہے اور اس سٹور ہاؤس میں اس کو خبروں کے ہر طرف آئیڈیاز بکھے ہوئے ملتے ہیں کیونکہ جرنلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے یا صحافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے وے آف لائف یہ ایک طرز زندگی ہے صحافی اپنے گھر میں ہو صحافی بازار گیا ہوا ہو صحافی جہاز میں سفر کر رہا ہو یا رپورٹر کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہو یا رپورٹر کسی شادی بیاہ میں گیا ہو یا رپورٹر شاپنگ پر گیا ہوا ہو یا رپورٹر کسی تنازع کا مظاہرہ دیکھ رہا ہو کسی ہنگامہ ہرائی کے موقع پر موجود ہو ان سارے عوامل میں اس کی سوچ اور نظر خبروں پر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس واقعے سے کوئی خبر نکلتی ہے کیا میں اس محفل سے کوئی نئی ٹپ لے کر جاتا ہوں تو جب تک آپ اس کو اپنی طرز زندگی نہیں بنا لیں گے اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیں گے اس وقت تک آپ ایک اچھے رپورٹر نہیں بن سکتے اور آپ رپورٹنگ کی فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس لیے آپ پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر یا عمومی رپورٹر تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا جرنلزم ہو خبر کا حصول ہو نوز فار دا نیوز ہو سمیل فار دا نیوز ہو تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کے تحت آپ نے اپنی شخصیت کو ڈویلپ کرنا ہے ایبسینٹ مائنڈ نہیں ہونا اس محفل میں, میں آپ نے آپ کی ٹیوننگ اس طرح ہو کہ جہاں خبر آئے آپ فوراً اس کو ایکوائر کریں پروسیس کریں اور اس کو ڈسمینیٹ کریں تو آپ یو ول بی ویری گڈ رپورٹنگ اسکل تو اس ٹریٹ کو اس خصوصیت کو اس امتیازی وصف کو اپنے اندر سمولیں کہ رپورٹر بننے کے لیے یا رپورٹنگ فیلڈ میں کامیابی کے لیے آپ کو خبروں کا حصول رپورٹنگ کے عوامل کی طرف بڑھنے کو طرز زندگی بنانا ہے پارٹ ٹائم نہیں رکھنا اب میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں گڈ رپورٹرس پرفر ٹو ڈسکور اینڈ ڈیویلپ دیئر اون اسٹوری آئیڈیاز یعنی اچھا رپورٹر وہ ہوتا ہے جو خود آئیڈیاز کو ڈیویلپ کرے یہ نہیں کہ کسی دوسرے سے آئیڈیا لیا پوائنٹ لیا اور اس کی خبر بنا کے کریڈٹ لے لیا نو no. آپ کو کلوز ملتے ہیں آپ کو ٹپس ملتی ہیں لیکن اس ٹیپ کو اس کلوز کو آئیڈیا کی شکل دینا یا ایک رپورٹنگ سکل میں ڈالنے کی صلاحیت آپ میں خود ہونی چاہیے آپ نقل نہ کریں دوسرے کی انگلی پکڑ کے رپورٹر بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ رپورٹنگ کریں آپ کا اپنا انداز تحریر ہو آپ کا اپنا ہی اندازے بیان ہو آپ کو خیالات ہر انسان کو آتے ہیں ہر لمحے آتے ہیں ایک خیال کے بعد دوسرا خیال آتا ہے جب آپ کو کوئی چیز ملے کوئی پوائنٹ ملے تو آپ اس کا آئیڈیا ڈیولپ کریں اور وہ اتنا ندرت والا منفرد ہو یونیک ہو کہ جب آپ اس پہلو سے اس خبر کو فائل کریں گے تو اس میں ایک نئی اوریجنالٹی ایک نئی کشش ایک نئی دلچسپی لگے گی تو آلویز کیپ ٹریک آف نیو آئیڈیاز آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے آپ سوچیں اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے ویژل گرافکس کیسے بنانے ہیں اس میں الفاظ کس رنگ کے ڈالنے ہیں، فکروں کی بندش کیسی کرنی ہے کس نوعیت کی کمیونیکیشن کرنی ہے آپ کے ٹارگٹ آڈینس کس قسم کی خبر سننا چاہتے ہیں اس میں کون سی دلچسپی کے عوامل ہیں تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا اور اب میں آپ کو تھرڈ پوائنٹ کی طرف لیے چلتا ہوں اور وہ ہے گڈ رپورٹرس آر آلویز ایکٹیو ٹو کلیکٹ انفارمیشن یعنی اچھا رپورٹر وہ ہے جو ہما وقت اس جستجو میں ہے اس میں کیروسٹی ہے اس میں یہ خواہش ہے کہ وہ نئی سے نئی انفارمیشن حاصل کرے جو انفارمیشن سامنے پڑی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پس منظر میں کوئی نئی اطلاع ہے کوئی نئی انفارمیشن ہے کوئی نئی ریسرچ ہے کوئی نئی ٹیکنیک اپلائی ہوئی ہے تو آپ اس کی انفارمیشن گیدر کریں نیو اینگل کی انفارمیشن گیدر کریں اور اس کو پیش کریں جتنے نئے انداز میں آپ چیزوں کو پیش کریں گے نئی انفارمیشن لائیں گے دوسرے ریپورٹر سے آپ ممتاز ہوں گے اور آپ کی رپورٹنگ کی اسی اسکل سے آپ ایکسل کریں گے اور آپ ایک اچھے رپورٹر بھی شمار ہوں گے اور اب ہم چلتے ہیں چوتھے وصف کی طرف جو رپورٹنگ کے لیے ضروری ہے گڈ رپورٹرس ٹاک اباؤٹ نیوز دے لٹ بریتھ اٹ اینڈ ڈریم اٹ اچھے رپورٹر کے لیے خبر ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے جیسے بریت وہ لے رہا ہے سانس لے رہا ہے اس کی زندگی سانس سے قائم ہے آکسیجن سے قائم ہے اسی طرح گڈ رپورٹر انفارمیشن سیکنگ ڈیزائر اس میں ہر وقت موجود ہو وہ اگر خاموش بیٹھا ہے یا سوچ رہا ہے تو ایسے لگے جیسے وہ کوئی خیال ایکوائر کر رہا ہے کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہے کہ جس سے اس کو کوئی کلو مل رہا ہو کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ انفارمیشن کہاں سے گیدر کر سکتا ہے یہی وہ طرز زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے خواب میں بھی خبر آئے آپ کی سوچ میں بھی خبر آئے آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی خبر کی جستجو آپ کے کان بھی خبر حاصل کرنے کے لئے لگن میں ہوں تو یہ وی آف لائف اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ بہت اچھی رپورٹنگ کر سکیں گے اور ریپورٹنگ کے لئے یہ بڑی اہم خصوصیت ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں اب ایک اور پوائنٹ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں آرگنائزنگ دا نیوز مٹیریل از آپ کو جو بھی نیوز میٹیریل مل رہا ہے خبروں سے متعلق جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ اپنی جگہ بڑی اہم ہوتی ہے اور آپ نے اس انفارمیشن کو تو گیدر کر رہے ہیں لیکن وہ ساری انفارمیشن بڑی ڈس جوائنٹیڈ اور بڑی بکھری ہوئی ہوتی ہے اس بکھری ہوئی انفارمیشن کو آپ نے جمع کرنا ہے کہاں اپنی فائل میں اپنی ویڈیو ٹیپس میں اور اس کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو اس میں ایک نظم و ضبط اور تنظیم چاہیے اگر وہ نظم و ضبط اور تنظیم آپ کی درست ہے تو جب آپ خبر بنانے بیٹھیں گے آپ کو وہ میٹیریل ریسرچ میٹیریل ہو یا ایکوز, کیا ہو آپ نے انفارمیشن گیدرنگ کے پروسیس کے ذریعے یا آپ کو کسی نے انٹرویو کے ذریعے دیا ہو یا ویسے کچھ دستاویزات ملی ہوں اگر آپ نے وہ ارگنائز کر کے نہیں رکھیں تو جب ضرورت پڑے گی تو آپ مشکلات کا شکار ہوں گے اس لیے اس طرف خاص توجہ دیں بی اور انفارمیشن کی آرگنائزیشن اس کی ترتیب و تنظیم کرنا بڑی ضروری ہے اور آپ کو پتا ہو کہ کس جگہ کس ہیڈ لائن کے تحت یا کس فائل میں وہ چیزیں رکھی ہیں تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس شخص کی زندگی میں نظم و ضبط اور تنظیم نہیں ہے وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہی اصول صحافت میں بھی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے اس کو اگر آپ ترتیب سے نہیں رکھتے تو آپ وقت پر اس کو کام میں نہیں لا سکتے اس کے ساتھ بھی آگے چند ایک پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے اور اگلا نکتا ہے گڈ رپورٹرس آر لائف لانگ دے لو ورڈس اینڈ جو اچھا رپورٹر ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی بھر مواد جمع کرنا ہوتا ہے اور اس مواد کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو صحیح نام پروناؤنس کرنے ہوتے ہیں جگہوں کے نام اس کو صحیح پتا ہوں اس کو یہ پتا ہو کہ یہ معلومات میں نے کہاں سے حاصل کی ہے ذرائع اس کے پاس ٹیپ پہ موجود ہوں یا سائیڈ پہ لکھے ہوئے ہوں کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو وہ ان ذرائع کی اتھینٹسٹی سے درگزر نہ کر سکے اس کو پتا ہو کہ یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا جب اس سے پوچھا جائے تو وہ ان لوگوں کو سیٹسفائی کر سکے جو پروفیشن میں اس کے سینئر ہیں تاکہ وہ ذمہ داری سے وہ خبر دے سکیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے گڈ رپورٹر آلویز انڈرسٹینڈ دیٹ جو نیوز رائٹنگ ہے وہی اصل رابطہ ہے ریڈر اور رپورٹر کے درمیان رپورٹر اور سامے کے درمیان رپورٹر اور ٹیلی ویژن دیکھنے کے درمیان رپورٹر اور ویب پر خبر پڑھنے والے کے درمیان تو آپ اپنا مافیو ضمیر آپ اپنی صلاحیت آپ اپنی علمیت آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل سبھی اس تحریر سے ظاہر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کتنی اہم چیز ہے اس کی مثال میں ایسے بھی دے سکتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں رپورٹنگ کے حوالے سے تو یہ لیکچر جو ہے یہی میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے نا آپ کوئی مجھے دیکھنے کے لیے تو نہیں یہاں آئے آپ آئے ہیں اس مضمون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر پورے لیکچر میں میں رپورٹنگ کے بارے میں آپ کو صحیح چیزیں نہ بتاؤں اور ویسے میں کچھ بولتا جاؤں غیر ضروری تو آپ کتنی دیر اس لیکچر کو سنیں گے آپ کہیں گے کہ یہ تو وہ چیز ہی نہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں. تصویر تو آپ میری ایک منٹ دیکھ لیں گے پانچ سیکنڈ دیکھ لیں گے تین سیکنڈ دیکھ لیں گے یا دس منٹ دیکھ لیں گے لیکن پچاس منٹ کا لیکچر تو آپ نہیں سنیں گے آپ اسی وقت سنیں گے جب میں آپ کو اس لیکچر میں رپورٹنگ کے حوالے سے وہ میٹ وہ میٹیریل وہ کانٹینٹ دے رہا ہوں گا اسی طرح ایک رپورٹر جب خبر بیان کر رہا ہوتا ہے چاہے ٹیلی ویژن پہ ہو یا اخبار کے لیے لکھ رہا ہو اگر اس کی خبر میں خبریت نہیں ہے اس میں کمیونیکیشن نہیں ہے اس میں الفاظ درست نہیں ہے اس میں فکرے بندی درست نہیں ہے اس نے ویڈیو مٹیریل صحیح آپ کو کمیونکیٹو نہیں دیا تو آپ کے اور اس کے درمیان رابطہ ٹوٹ جائے گا تو خبر ہی یا نیوز رائٹنگ ہی وہ بنیاد ہے نیوز رپورٹنگ ہی وہ بنیاد ہے جو در اصل رپورٹر اور اس کے ریڈر ویژن رپورٹر اور اس کے دیکھنے والے کے درمیان ایک عمل ہے جس سے دونوں جڑے ہوئے ہیں تو نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائیں جو وصف اس کے بتائے جو اس کی امتیازی خصوصیات بتائیں ان کو آپ نے اپنی شخصیت کا خاصا بنا لینا ہے یہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا ہونا چاہیے اس کی بنیاد پر آپ ایک بہت اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو ریپورٹنگ کے حوالے سے کچھ کلاسیفیکیشنز جو ٹیکنیکل نوعیت کی تھی لائیو رپورٹنگ اور ریکارڈڈ رپورٹنگ اس پر بھی گفتگو کی ہم نے رپورٹنگ کے ڈوز اینڈ ڈانٹس یعنی جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور کن چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے بچنا چاہیے ان پر بھی بات کی اور پھر رپورٹر کی امتیازی خصوصیات یا وصف جو اس کے ہیں ان پر بھی گفتگو ہوئی تو اس کے ساتھ میں سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو نیوز رپورٹنگ سے ہی متعلق ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم کچھ اور انٹرسٹنگ پہلو اس کے ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے آپ سے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو